سیدنا ابو حر رضی اللہ علیہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو اور اللہ تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں سے کھاؤ اس کے بعد غبار پڑ گئی ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یارب یارب کہے مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینا لباس اور غذا ہر چیز حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ اس حدیث مبارک میں رزق حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و پاکیزہ رزق کے متعلق جو حکم اپنے انبیاء و رسول کو دیا ہے وہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا ہے نیز اس حدیث میں رزق حلال کو قبولیت اعمال کی شرط قرار دیا گیا ہے یعنی عمل اسی کا قبول ہوگا جس کا رزق حلال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے پراگندہ حال مسافر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اگر اس کی غذا اور لباس حرام کا ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے گویا رزق حلال صالحہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا مالک خیانت میں سے بلکہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاکیزہ رزق میں سے ایک خجور ہی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے اور وہ اسے بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے داود علیہ السلام خود کما کر کھایا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار بہتر آپ نے فرمایا مظلوم اور مسافر کی دعا اور والد کے بیٹے کے حق میں دعا ضرور سنی جاتی ہے بشرتے ان میں سے کوئی حرام نہ کھاتا ہو سر نبی داود حدیث نمبر پندرہ سو سہتس. اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے اگر اپنے والد سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ان کی بد دعا بھی تو آپ کے حق میں بہت تیزی سے سنی جائے گی اللہ ہمیں اپنے والدین کے احترام کی توفیق عطا فرمائے اس ساری تفصیلات سے رزق حلال کی اہمیت اور حرام کی مذمت خوب واضح ہو جاتی ہے اللہ کریم ہمیں حلال کمانے اور کھانے کی توفیق دے اور حرام سے محفوظ رکھے آمین